وعلی یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں پچاس بار دور پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد ماہر رمضان مبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں ہمارے علی صلاح اسلام نے ماہر رمضان میں کلمہ طیبہ کرنے کی پڑھنے کی کثرت ارشاد فرمائی استغفار کی کثرت کا ارشاد فرمایا اور کثرت سے جنت مانگنے کا ارشاد فرمایا اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنے کی بھی ترقی دلائی جنت کا بیان سنیں گے وہاں کی نعمتوں کا بیان سنیں گے جنت وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا جنت بہت ہی عالی شان مکان ہے اور سونے اور چاندی سے اس کی تعمیر ہے نور کے وہاں پر محلات ہیں عمارتیں ہیں یاقوت کی زمرد کی ساتویں آسمان سے بھی اوپر ہے جنت اور جنت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مظہر ہے جنت میں ایسی نعمتیں ہیں کہ جب اس کا ایک غوطہ جنتی کو دیا جائے گا تو دنیا میں اس نے جو مشقتیں برداشت کی تھیں عبادات کی تھیں ریاضتیں کی تھیں سب بھول جائے گا آنن فانن سیکنڈز میں بھول جائے گا جنت کا موسم مدنی ہوگا سبحان اللہ نہ سردی نہ گرمی اور قیامت کے روز جنت نیکوکاروں کے سامنے لائی جائے گی اور جنت کی نعمتیں ایسی ہیں نہ وہ بیان میں آ سکتی ہیں نہ گمان میں آ سکتی ہیں اللہ اکبر جنت بہت بڑی بہت بڑی بہت ہی بڑی, بہت بہت بڑی. ساتوں زمینوں کو جوڑ دیا جائے برابر برابر اور ساتوں آسمانوں کو برابر برابر جوڑ دیا جائے تو کتنی چوڑائی بنے گی جنت اس سے بھی زیادہ وسعت والی ہے جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور دو دروازوں کے درمیان چالیس سال کا راستہ ہے اتنے بڑے بڑے دروازے اور جنت میں درجے کتنے ہیں سو درجے اور ہر دو درجوں کے درمیان سو سال کی راہ ترمیزی شریف ادسمبر دو ہزار پانچ سو انتالیس ہوتا ہے میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ والی وسلم نے فرمایا جنت میں سو منزلیں اور ان میں ہر دو منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمینوں آسمان کے درمیان اللہ اکبر جنت جو ہے ساتویں ساتویں آسمان سے بھی اوپر ہے اور پھر اس کے اندر سو منزلیں ہیں یہاں اپنے مکان دیکھے ہوں گے عمارتیں دیکھی ہوں گی دس منزلہ تو بیس منزلہ تو پچیس منزلہ چلیں جی پچاس منزلہ سو منزلہ اللہ اکبر مگر وہ کتنی اونچی ہوں گی جنت کی ایک منزل اور دوسری منزل کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے سبحان اللہ اور ہر درجے میں وسرت کتنی کیپیسٹی کتنی ہوگی اگر اس ایک درجے میں سورے جہانوں کے لوگ جمع ہو جائیں تو وہ ایک درجہ سب کو کفایت کرے گا سبحان اللہ مفتی احمد یار خان نیمی رحمتہ اللہ تعالی نے اس حدیث پارک کے تحت بہت پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں خلاصتاً ان مدنی پھولوں کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں مفتصا فرماتے کے بعض روایتوں میں ہیں کہ جنت کی منزلیں قرآن مجید کی آیات کے برابر ہیں اور ہو سکتا ہے یہ سو منزلیں ایک جنتی کی ملک ہوں اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمیں جنت عطا فرما آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں جنت کا سوال کرتے ہیں اللہ کرم اتنا گنہ پہ فرمان گنہ پہ فرمان اللہ کرم اتنا گنہ جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے اللہ انی اص القل جنت الفرداس بغیر حساب اللہ ہم تج سے جنت کا سوال کرتے ہیں کونسی جنت جنت الفردوس کا اور وہ بھی بغیر حساب کے انی جنت الفردوس بغیر حساب آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی و بارک وبارک وسلم بخاری شریف حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو حدیث نمبر تین ہزار دو سو تینتالیس تھری ٹو فور تھری مسلم شریف حدیث نمبر اٹھائیس اور تیس ٹو ایٹ تھری ایٹ مالی جنت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے لیے مسلمان کے لیے جنت میں کھاکلی موتی کا ایک خیمہ ہوگا یعنی ایسا موتی جو بیچ میں سے کھوکھلا ہوگا جس کی چوڑائی اور لمبائی ساٹھ میل ہے اس کے ہر کونے میں اس مسلمان جنتی کے گھر والے ہوں گے کہ دوسروں کو نہ دیکھ سکیں گے جن پر مومن دورہ کرے گا اس کے دو باغ ہوں گے جس کے برتن اور سامان چاندی کے ہوں گے اور دو باغ ایسے ہوں گے جن کے برتن اور سامان سونے کے ہوں گے وہاں کی ہر چیز اور قوم اور رب تالا کو دیکھنے کے درمیان صرف کبریائی کی, کی چادر ہوگی رب کی ذات پر جنت عدن میں مفتی احمد یارخان نئی رحمۃ اللہ تعلق علیہ حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں اندازہ لگاؤ وہ موتی دنیا میں آ جائے تو اس کی قیمت کیا ہوگی آدھے ماشے کا سچا موتی کئی ہزار روپے کا ہوتا ہے مفتی صاحب کے دور میں ہوگا تو چھ لاکھ روپے کا ہوگا دو ماشے کا چند گرام کا موتی جو ہے یہ سونے سے زیادہ گولڈ سے زیادہ ویلیویبل ہے اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے اور وہاں اللہ تبارک و تعالی اس موتی کے اندر جو کھوکھلا ہوگا ساٹھ میل لمبا اور ساٹھ میل چوڑا ہوگا اس کے اندر اس کے گھر ہوں گے سرحان اللہ سرحان اللہ اس کی چمک کیسی ہوگی دمک کیسی ہوگی سفائی کیسی ہوگی وہ تو خیال میں بھی نہیں آ سکتی ان اللہ دیکھ کر ہی پتا چلے گا اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے اللہ کرم اتنا گنہ پہ فرم گناہ گار پے, گناہ گار پے اللہ کرم اتنا گنہ پہ کرم گنہگار پہ جن جنت میں پڑوسی میرے آ کا بنا دے جنت میں پڑوسی میرے آ کا بنا دے امین الحمنی اس القل جنت الفردوس بغیر حساب اس ساٹھ میل چوڑے اور ساٹھ میل لمبے کھوکھلے موتی کے اندر ہر کونے میں اس جنتی کے گھر ہوں گے اور ایک دوسرے کو وہ گھر والے دیکھ نہیں سکیں گے مفتی احمد یار خان نئی رحمتہ اللہ تو اعل فرماتے ہیں اس موتی کے مکان کے چاروں کونوں میں مختلف گھر والے آباد ہوں گے کہیں دنیاوی بیوی بچے آباد ہوں گے کہیں وہ دنیاوی عورتیں آباد ہوں گی جن کے خاوند کافر مرے اور ان کے نکاح میں دے دی گئیں کہیں وہ کواریاں لڑکیاں ہوں گی جو دنیا میں بغیر شادی کے فوت ہو گئیں کہیں خورے کہیں خدام ان کے علاوہ انہیں ایک دوسرے کو نہ دیکھنا فاصلے کی وجہ سے نہیں ہوگا کہ فاصلہ بہت ہوگا ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں نہیں جنتی کی نگاہ بہت تیز ہوگی وہاں مختلف عمارتیں ہوں گی اور مدنی چینل کے ناظرین اور اے موتکفین جنت میں پردہ ہوگا مفتی صاحب یہ توجہ دلا رہے ہیں یہ گھروں میں عورتیں رہیں گی جنتی بیویاں رہیں گی حورے رہیں گی اس لیے کہ جنت میں پردہ ہوگا شورم مقصورات تن فلخیا شورے ہیں خیموں میں پردہ نشین پورے بے پردہ نہیں گھومیں گی جنت میں وہ پردہ کریں گی تو پردہ کرنا کیا ہے جنتی نعمت ہے اور بے پردگی کیا ہے جہنم کا عذاب ہے جہنم میں پردہ نہیں ہوگا مرد عورتیں اکٹھے ہوں گے استف اللہ برہنہ ہوں گے بغیر لباس کے ہوں گے اور جنت میں جنتی حور بھی پردہ کرے گی اور پردہ کیوں ہوگا جنت میں کیا وہاں کوئی فاسق فاجر لوگ رہیں گے وہ بدماش ہوں گے نہیں ہسطفر اللہ وہاں تو اللہ کے نیک بندے ہوں گے نا اور جو بھی جنت میں جائے گا اس کی ساری بری عادتیں ختم ہو جائیں گی پھر وہاں پردہ کیوں ہوگا جنت میں جنت میں پردہ اس لیے ہوگا کہ شرم و حیا اچھی چیز ہے اور بے پردگی کیا ہے بے شرمی ہے اللہ کی پناہ تو مومن جو ہے کبھی اپنے اس گھر میں جائے گا دنیاوی بال بچوں کے پاس کبھی جو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو جنتی حورے عطا فرمائے گا کبھی ان کے پاس جائے گا اور جانے کے لیے اسے کسی سواری کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ گاڑی میں بیٹھ کے جائے کسی بس میں بیٹھ کر جائے کوئی موٹر سائیکل پر جائے نہیں بلکہ آنند فانن وہ ہر گھر میں پہنچ جائے گا اس کے لیے دو باغ ہوں گے ایک باغ ایسا ہوگا جس کے برتن سامان چاندی کے ہوں گے اور دوسرا باغ ایسا ہوگا جس کے برتن سامان سونے کے گولڈ کے ہوں گے ہر چیز اللہ اکبر سبحان اللہ اب جنت کا سونا اور جنت کی چاندی دنیا کے سونے کو کیا نسبت ہے اس سے دنیا کی چاندی کو اس سے کیا نسبت ہے کوئی نسبت نہیں یہ بس نام یکساں ہیں ورنہ جنت کا ایک معاشا سونا دنیا کے سارے سونے سے زیادہ ویلویبل ہے زیادہ قیمتی ہے اور وہاں کا سونا جنت کا سونا وہ تو شیشے کی طرح چمکے گا سبحان اللہ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جنت میں جنتی کو رب از وجل کا دیدار ہوگا اللہ کرم اتنا گنہ پہ فری کرم گنہ پہ فریم اللہ کرم اتنا گنہ پہ پے جنت میں پڑوسی میرے آ بنا دے جنت میں پڑوسی میرے بنا دے آمین اللہ میں اسلوکل جنت الفردوس بغیر غری حساب آمین میٹھے میٹھے اسلام بھائیو جنتوں کی تعداد کتنی ہے آٹھ انگلش میں ایک ان کے نام کیا ہیں سنیے پھر اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ شاء آپ کو بتاؤں گا وہ جنتیں کیسی ہیں؟ ایک جنت کا نام ہے دار الجلال اس کو دار الجلال کیوں کہتے ہیں انشاءاللہ بھی عرض کرتا ہوں ایک جنت کا نام ہے دار القرار ایک جنت کا نام ہے دار السلام ایک جنت کا نام ہے جنت عدن ایک جنت کا نام ہے جنت ایک جنت کا نام ہے جنت خلد ایک جنت کا نام ہے جنت فردوس اور ایک جنت کا نام ہے جنت نعیم، اللہ ہمیں نے اپنے کرم سے جنت اتھا فرماتا اب ان آٹھوں جنتوں کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے انشاءاللہ اللہ یہ اگلے سلسلوں میں مزید اس کی تفصیل بھی عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی خوف خدا جنت میں لے جانے والا عمل بتایا گیا تھا اس کے رسول بھی ایسا عمل ہے کہ یہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے چنانچہ پارا پانچ سورہ نسا کی آئے نمبر انہتر میں ارشاد ہوتا ہے سنیے لال مؤ مؤ والی نی ند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 اس عائد کا شان نزول خزائن العرفان میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا حضرت صوبان رضی اللہ تعلن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال محبت رکھتے تھے جدائی کی تاب نہ تھی ایک دن بڑے غمگین رنجیدہ حاضر ہوئے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے فرمایا آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے عرض کی مجھے کوئی بیماری نہیں ہے نہ درد ہے بس جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں آپ میرے سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشت ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے پھر میں آخرت یاد کرتا ہوں اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا آپ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے مجھے اللہ تعالی نے اپنے کرم سے جنت بھی دی تو اس عالی مقام تک رسائی کہاں اس پر یہ آیت نازل ہوئی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 اکالی سلاط اسلام کا جنت میں تو بہت اعلیٰ مقام ہوگا مگر جو اکالی سلاط و اسلام کے فرما بردار ہیں ان کو حاضری کی سعادت ملے گی آقا کی ہمرائی ملے گی اللہ ہمیں اپنے حبیب کا سچا عاشق بنا دے اور جو سنتوں پر عمل کرے گا حقیقت تو وہی سچے عاشقے رسولیں میرا اکالی سلاط اسلام نے فرمایا من احبانی کانیا فل الجنہ مجھ سے محبت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے آمین بجا ہند نبی امین صلی اللہ تعالی علی وال